هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل ل لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه یا رب سورہ صف کی آیت نمبر نو کے اکثر و بیشتر حصے کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے اس نشست میں ایک تو اس کا آخری ٹکڑا یعنی ولاؤ کرہل مشرقون اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور اسمن اس آئے مبارکہ پر ایک اور زاویہ نگاہ سے گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ کہ اس کا کیا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت سے پہلے ولاو کر مشرقوں کے بارے میں گفتگو ہو جائے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے بات بالکل واضح ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر خا یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اگرچہ لفظ مشرکون یہاں پر عام ہے جیسا کہ اس سے پہلے ارض کر چکا ہوں الہدا عام لفظ ہے رسول عام لفظ ہے لیکن یہ کہ ان کے مسداح معین ہے رسول مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہدا مراد ہے قرآن حکیم اسی طرح یہاں مشرقون کا لگ لگے عام ہے اور شرک کی بے شمار قسمیں میں چنانچہ سورہ لقمان کے درس کے ضمن میں اس موضوع پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں قرآن مجید ہی سے اگر رجوع کیا جائے اور وہ اصول سامنے رکھا جائے کہ القرآن و یوف سے روبازا وہ شرک جس کا تعلق دین کے ساتھ ایک شرف صفات ہے ایک شرک فات ہے یہ جیسا کہ اس موقع پر عرض کیا گیا تفصیل کے ساتھ یہ علمی شرک ہے عقیدے کا شرک ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں دین کے ساتھ تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ شرف الحقوق یا شرف العمل کا ہے یا شرف الطلب کا ہے لیکن خاص طور پر قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیات 31 اور 32 میں جو الفاظ آئے ہیں میرے ریت نزدیک اس مقام پر اس آیا مبارکہ میں سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ولا کرل مشرقوں کا جو لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس کی وضاحت سورہ روم کی ان آیات سے ہوتی وہاں فرمایا گیا ولا تک من المشرقین اے مسلمانوں دیکھنا تم کہیں مشرقوں میں سے نہ ہو جانا کون سے مشرقوں میں سے من الزین افرقین ہوں وقانوشی آ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بخرے کر دی. دین کو توڑ پھوڑ دیا دین کے ٹکڑے کر دیا نظام زندگی کو حیات انسانی کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا یہ فررقو دینہوں کا لفظورا نام میں بھی آیا ہے ان لذیر فررقو دینہوں و کانوشیا نسٹمین فی شے اے نبی جو لوگ اپنے دین کے حصے بکرے کر دیں دین کو توڑ دے مختلف اجزاء میں تقسیم کر دیں اور خود بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں ایک ایک ٹکڑے کو لے کر لوگ مطمئن ہو جائیں لشکمن ہم فیشے ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے نہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے گویا کہ اعلان برات ہے اللہ تعالی کی زبانی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں سے جو اپنے دین کے حصے بخرے کرنا یہاں وہی قابلہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو حیات انسانی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو سمجھ لیجے. اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں ارض کیا تھا کہ اس دور کا مقبول ترین محبوب ترین نظام سیاست جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے وہ دین الجمہور ہے اسی طریقے سے اس دور کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا اور پوری دنیا میں جاری و ساری تصور ہے وہ سیکولرزم کا ہے یہ سیکولرزم کیا ہے یہ حیات انسانی کو دو مستقل حصوں میں تقسیم کرنے کا نام ہے اور یہ اورڈو دو نوو سیکلورم جو امریکہ کے ون ڈالر نوٹ پر چشمہ ہیں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کندہ ہے الفاظ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو آج اس کی اصطلاح جو ہے عام ہوئی ہے اور ثابت صدر جو تھے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے مش صاحب انہوں نے اس کو یعنی بہت اونچے مقام سے اس لفظ کا اس اصطلاح کا جو ہے اظہار کیا لیکن یہ کہ یہ تو اصل میں یہود کی اختراع یہود کا فلسفہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر نفوس کیے ہوئے اور اس کا نعرہ یہی ہے آرڈو نو سیکیورپ نیو آرڈر جو کہ انسانی زندگی کو دو حصوں میں منقسم کرنے کے اصول پر مبنی ہے کہ حیات انسانی کا ایک حصہ ہے مذہبی دوسرا حصہ خالص ہے مذہبی ایک حصہ جو مذہبی ہے وہ عقائد عبادات اور کچھ رسومات پر مشتمل ہے بس اس سے آگے نہیں مذہب کو اس سے آگے ایڈوانس کرنے کی اجازت نہیں اپنی حد میں رہے تو سارے مذاہب جو ہے وہ ہمیں مقبول منظور سب کو ریکگنائز کریں گے سب کو سینے سے لگا لیں گے لیکن اس سے آگے اگر کسی نے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ گویا کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس لیے کہ نظام معاشرت نظام معیشت نظام سیاست یہ چکرا نوٹ کر لیجیے تین جمع تین چھ وہ تین چیزیں کہ جو مذہب کے دائرے میں آج داخل کی گئی ہیں وہ عقائد عبادات اور رسومات ڈاگما موڈز آف ورشپ سوشل کسٹمز یا سوشل ریچولس اینڈ رائٹس ادھر تین چیزیں ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ ہے سوشل سسٹم اکنامک سسٹم پولیٹیکل سسٹم یہ تینوں چیزیں علیحدہ یہ تین چیزیں علیحدہ یہ ہے تفریح حیات انسانی کی اللہ زین فرق دین ہوں اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے بھی ذہنت کی اصول کو تسلیم کیا ہوا جس چیز کو کہ آج مسلم فنڈامنٹلزم کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اس نظریے کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے وہ لوگ کے جو دین کو دین کی حیثیت سے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر مسلط کرنا چاہتے ہیں حاوی کرنا چاہتے ہیں غالب کرنا چاہتے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے در حقیقت کہ جو اس نظریہ جدیدہ کے گویا کے چیلنج کرنے والے ہیں اس کو مبارزت پیش کر رہے ہیں لہٰذا جو بھی اس وقت کی دنیا ہے اور جو بھی اس کے سربراہ ہے وہ انہی کو اب اپنا اینمی نمبر اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یہ ہے وہ مشرکون الزین فررق الدین ان وقان جنہوں نے در حقیقت حیات انسانی اور نظام اطاعت کے ٹکڑے کر دیے حصے بکھرے کر دیے انہیں علیحدہ خانوں اور شعبوں میں تقسیم کر دیا وہاں تم جس کو چاہو مانو جیسے چاہو جس کو چاہو پوجو ایک خدا کو مانو دس کو مانو سو کو مانو تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو پوجا پاٹ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو اکھنڈ پاٹھ کرو اپنی کتاب کا یا جو بھی چاہو کرو مردوں کو جیسے چاہو ڈسپوز آف کرو دفن کرو جلاؤ یا کبوں اور چیلوں کے لیے کہیں کو اونچے مقام پر رکھ دو جو چاہو کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسی طریقے سے تم چاہو جس طرح سے برتھ کو سیلیبریٹ کر کسی بچے کی پیدائش پر جس طرح چاہے کوئی بھی رسم اختیار کر لو کوئی اعتراض نہیں مسجدیں بناؤ مندر بناؤ اور جو کے عبادت گاہیں بنانا چاہتے گرودوارے بناؤ جو چاہو لیکن اس دائرے میں نہ آنا میں اگر اس وقت تصویر کھینچوں تو یوں سمجھیے کہ جیسے عام طور پر پھول جو ہے اس کا نقشہ کھینچا جاتا ہے درمیان میں وہ ایک گول دائرہ ہے چاروں طرف پتیاں لگی ہوئی ہیں یہ جو خاص طور پر مکھی کے پھول کا تصور کیجئے اس کا درمیانی جو حالا ہوتا ہے گول دائرہ وہ خاصا بڑا ہوتا ہے نمایاں ہوتا ہے اور پتیاں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں گویا کہ انسانی زندگی کا یہ درمیانی ہا جو ہے درمیانی دائرہ جو ہے یہ تو ہے سیکولر اس میں کسی مذہب کسی آسمانی کتاب کسی آسمانی ہدایت کا کوئی ریفرنس نہیں آئے گا یہاں تو ساورنٹی آف دی پیپل کا راج ہوگا لوگوں کے نمائندے جو چاہے فیصلہ کر جو چاہے قانون شادی کر لیں البتہ پتیوں کی حیثیت سے پیری فری پر اسلام بھی بطور مذہب رہے ہندو مت بھی رہے سکھ مت بھی رہے بدھ مت بھی رہے عیسائیت بھی رہے یہودیت بھی رہے اور جتنے مذاہب ہو سب جو ہے پتوں کی شکل میں برقرار رہے لیکن یہ اندر کا دائرہ جو ہے اس میں کوئی دخل نہ غاہر بات ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہوگا میں یوز رہن کلیہ ہی انہیں کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا وہ تو چیلنج کر کے رہیں گے وہ تو اپنے نظام کا دفاع کریں گے بالکل ایسے جیسے سورہ سورت میں مذکور ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا ہے تو جادوگروں کو کچھ ان کی سکس سنس نے یہ بتا دیا کہ یہ موسا جس سے ہمارا مقابلہ یہ کرانا چاہ رہا ہے یہ کوئی جادوگر نہیں یہ کوئی اور شہ ہے وہ ہچکچا رہے تھے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے ظاہر بات ہے کہ قیافا ہے انسان کا وہ پہچانتے تھے اپنے ہم جنس کو تو خوب پہچانتے تھے ظاہر معلوم ہو گیا انہیں کہ یہ ہماری جنس میں سے نہیں ہے یہ موسا اور ہارون کوئی شئے دیگر ہے اس وقت پھر انہیں آمادہ کرنے کے لیے علیحدہ لے جا کر جو انہیں سمجھایا گیا ہے اور ان کو جو پرسویٹ کیا گیا ہے اس میں دو باتیں کہی گئیں کہ یہ جو دو ہیں موسا اور ہارون یہ دو جادوگر ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں لیکن خرجہ کو میں نرد اور نمبر دو یزحبا بے طریقت کمل اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر کو یہ ختم کر کے رکھ دیں تمہارا کلچر ہے تمہارا تمدن ہے تمہاری روایات ہے تمہاری تہذیب ہے یزحبا بے طریقت کمل مسلح ہمسل یرین سب سے زیادہ مثالی آلہ ہمارا کلچر ہمارا نظام ہماری تہذیب یہ سب سے آلہ ہے جو کہ طریقہ معنس ہے تو اس کا معنس مسلح لایا گیا میزحباب طریقہ قبول مسلا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی کلچر اور تہذیب اور تمدن کو ختم کر کے رکھو لہذا آؤ میدان میں اور مقابلہ کرو مچ ایٹ بہت بڑا خطرہ لائق ہے تو اسی طرح آج یہ سیکولر جو نظام ہے دنیا کا یہ ان تحریکوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے کہ جو اسلام کو بحثیت دین ریوائیو کر کے اس کو پوری انسانی زندگی کے اوپر غالب کرنے چاہتے ہیں جن کی کوششیں ہیں بہرحال وہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ مکر ہوا مکر اللہ ان کی اپنی چالیں ہیں وہ چلیں گے اور اہل ایمان کے لیے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی قربانیاں دینی ہوں گی بل نب لبن شہی من الخوف ابل جو اب نقص منل المبال لیکن بالآخر کامیابی اسی کو ہونی ہے غلبہ اسی دین حق کا ہونا ہے وہ حدیث میں آپ کو سورہ مبارکہ کے درس کے ضمن میں بھی پہلے سنا چکا ہوں کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے اور یہ کہ مجھے اللہ نے زمین کے سارے مشرق اور مغرب دکھا دیے اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھائے گئے بالآخر تو یہ نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آڈر ہے یہ تبدیل ہو کر رہے گا خلافت علا من حاج نبوا کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں وہ نظام کو جو عدل اجتماعی اللہ کے عطا کردہ نظام کی صورت میں دنیا میں قائم ہوگا بالآخر وہ ہو کر رہے گا وہ مکر و مکر اللہ و اللہ خیر لیکن یہ کہ اس وقت جو کشاکش ہے وہ یہی ہے ایک طرف وہ مشرک ہے چاہے وہ نام ناد مسلمان ہو لیکن ہر وہ مسلمان جو اسلام کو مذہب کے درجے میں رکھنا چاہتا ہو اور اس مرکز سے حیات انسانی کا جو مرکزی حصہ ہے معاشرت معیشت اور سیاست اس سے علیحدہ رکھنا چاہے وہی وہ مشرک ہے ولاح کرے ہل مشرقور دوسرے تو مشرک ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ سیکولرزم کے نظریے کے حامی اور پرچارک ہیں حقیقت وہ بھی یہاں مراد ہیں ولاؤ کر مشرقن ہوسلا رسول الحق رحو الدین ولا کرشلکون اب اس آیا مبارکہ پر اس اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی اب میں چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس آیت مبارکہ پر ایک نگاہ آپ ڈال دیجیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ختم نبوت کے مفہوم دو ہیں جن میں سے بدقسمتی سے عام طور پر ہمارے سامنے صرف ایک مفہوم ہے اور عجیب بات یہ ہے حسن اتفاق ہے کہ ختم کے جو دو مفہوم عربی زبان میں ہیں اردو زبان میں بھی وہی موجود لہذا اردو کے حوالے سے بات زیادہ آسانی سے اور جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے یا اناج ختم ہو گیا ایک شہ تھی پہلے اب نہیں ہے ختم ہو گئی صرف ہو گئی خرچ ہو گئی پوری کی پوری جو ہے وہ صرف ہو گئی دوسرا ایک بچہ کہتا اسکول کے کام کے بارے میں میں نے اپنا کام ختم کر لیا یہ دوسرا مفہوم ہے یعنی میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو ختم کے یہ دو مفہوم ان دونوں کو سامنے رکھیے ایک پہلا مفہوم وہ ہے کہ نبوت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے محمد الرسول اللہ تک محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ ختم ہو گیا یعنی جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیث اس کی صحیح ترین تعبیر ہے اور در حقیقت وہ آیا ہے مبارکہ کے جو عام طور پر ختم نبوت کے موضوع پر تقریروں کا عنوان بنتی ہے ما کا محمد العباحد رجالک ولاکر رسول اللہ و خاطم النبی سور اعزاب کے آئے تھے مبارکہ وہ اس مفہوم پر جو ہے وہ پوری طور سے گویا کہ نس کی حیثیت رکھتی ہے اس مفہوم کی اصل اہمیت قانونی ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبی مانے یا خود نموت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا بڑی اہم بات ہے اور چونکہ یہ ہے قانونی بات کسی شخص کا مسلمان ہونا یا نہ رہنا مسلمان اور کافر اور مرتد ہو جانا اس سے تو زمین و آسمان کا فرق وقت ہوتا اسلامی ریاست میں اس کی سزا جو ہے قتل ہے مرتد کی سزا قتل ہے یہ ہے قانونی معاملہ اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس مفہوم کو خوب بیان کیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیان کرنے کا حق ادا کر دیا اس پر کتابیں تصانیف خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی تصنیف حرف عقیب ہے حق ادا کر دیا اس کا اس میں کوئی شک نہیں دوسرا مفہوم کیونکہ اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے لیگل میئرنگ نہیں ہے یہ نگاہوں سے کچھ ہو جل رہا ہے اور بیان کرنے میں نہیں آیا حالانکہ ایک اعتبار سے غور کیجیے تو حضور کی فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی ہے تکمیل نبوت اور رسالت ورنہ محض نبوت کا ختم ہو جانا اس میں مطلب تو فضیلت کی کوئی بات نہیں بلکہ ایک اعتبار سے قادیانیوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ عقلی طور پر قریبی معلوم ہوتی ہے نبوت تو ایک رحمت ہے نبوت کا سلسلہ ہدایت کا ذریعہ ہے رحمت ہے انسانوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ رحمت ختم ہو جائے اور اگر نبی کی ذات پر آ کر اس رحمت کا اختتام ہو گیا تو بہرحال کم سے کم درجے میں یہ بات تو کہی جائے گی اس میں فضیلت کی بات کون سی ہوئی لیکن یہ کہ اگر مفہوم وہ سامنے لیا جائے کیسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ہموار دیوار چلی آ رہی تھی اور اچانک ایک جگہ آ ختم ہو گئی بلکہ یہاں ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ ایک شے تدریجن ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی تو یہ نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ کر ختم ہونا یہ ہے بدائے فضیلت اس میں اصل میں راز ہے فضیلت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں اور اس کے لئے آیت مبارکہ یہ ہے ختم نبوت کی تقریروں میں کبھی اس آیت کا آپ نے کوئی حوالہ نہیں سنا ہوگا اس لیے کہ ختم نبوت کی تقاریر عام طور پر اس پہلے مفہوم کے لیے ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی تکفیر کے لیے انہیں مرتد قرار دینے کے لیے کہ جنہوں نے کسی شخص کو بھی خواب غلام احمد ہو یا کوئی کسے باشد جس نے بھی کسی کو نبی مانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی تکفیر اور ان کے ارتداد کے لیے دلیل کے طور پر چونکہ ختم نبوت پر گفتگویں ہوتی ہیں لہٰذا وہ وہی آیت حوالہ اسی کا ہوگا مہاکانا محمد الباحدال رسول اللہ و خاطم اس آیت مبارکہ کا حوالہ آپ کو اس موضوع پر تقریر میں کبھی نہیں ملے گا حالانکہ یہ جو دوسرا پہلو ہے ختم نبوت کا تکمیل نبوت و رسالت اس پر نس جو ہے قرآن مجید وہ یہ آیت مبارکہ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تکمیل رسالت کے جو پانچ مظاہر ہیں اس آیت کے حوالے سے ان کو گن کر محفوظ کر لیں یہ حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم باب ہے جو اس طرح بڑی آسانی سے ذہن کی گرفت میں آ جائے گا اور مستحضر رہے گا ان پانچ مظاہر میں سے تین کا تعلق ہے نو انسانی کے علمی اور تمدنی ارتقا کے ساتھ دیکھیے یہ بات مستحظر رہے کہ اس روئے عرضی پر دو قافلوں نے سفر ساتھ ساتھ شروع کیا قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت دونوں کا سفر وقت شروع ہوا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ سلاط وسلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہیں یہ دونوں قافلے چلے آ رہے ہیں سدہ برس تک سدہ برس تک قافلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نبوت کا قافلہ بھی جاری ہے انسانیت کا قافلہ بھی جاری ہے ایک مرحلے پر آ کر نبوت کا قافلہ رک گیا لیکن یہ مرحلہ اس سے پہلے کیوں نہ آیا اس سے اور زیادہ آگے کیوں نہ بوخر کیوں نہ کر دیا گیا کسی معین وقت کی کیا حکمت تھی یہ ہے در حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں کہ تین اعتبارات سے قافلہ آدمیت یا قافلہ انسانیت نے ترقی کی ہے ارتقا کیا اور اسی کے حوالے سے نبوت میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا کہاں آ کے نبوت و رسالت ایک خاص مقام پر آ کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گئے وہ اپنا نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچ گئے اور وہاں جا کر وہ سلسلہ ختم ہوا وہ تین اعتبارات کون سے ہیں کچھ عرصہ قبل میں نے اسی انہیں در... دروس کے ضمن میں علم کی اقسام یہاں بلکہ ایک اس کا سکیچ بھی آپ حضرات کو پیش کیا تھا دو بنیادی طور پر انسانی علم کو دو حصوں میں تقسیم سمجھنا چاہیے ہر علم و علمام علم الابدان و علم الادیات اس کے حوالے سے پورا ایک خاکہ جو ہے یہاں پر سامنے بھی آیا تھا ایک فلم کی شکل میں بھی اور آپ حضرات کو وہ تقسیم بھی ہوا تھا ایک علم ہے انسان کا جسے آپ سائنس کا علم کہہ سکتے ہیں فزیکل سائنسز کا علم ٹیکنالوجی کا اسی سے تعلق ہے گویا کہ جیسے جیسے انسان نے سائنسی اور تکنیکی ترقی کی ہے وسائل حمل و نقل اور وسائل و ذرائع جو ہیں آمد و رفت کے وہ بڑھتے چلے گئے لہذا جب تک یہ وسائل ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچے تھے کہ پوری نو انسانی کو ایک نبی کی دعوت پر جمع کیا جا سکے اس وقت تک مختلف علاقوں میں مختلف نبی آتے رہے ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف ایک خاص علاقے کی طرف آفاقی نبوت پورے عالم انسانیت کے لیے نبوت یہ گویا کہ اس اعتبار سے نبوت اور رسالت کا ارتقا ہے اور یہ ہے در حقیقت ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی مظہر ہے کہ پہلے اور آخری رسول ہیں آپ جن کے بارے میں فرما دیا گیا سا سا بمار سلنا کا اللہ کا فت اللہ سے بشیر المن نظیرہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ آپ سے چھ سو برس قبل بھی جو نبی اور رسول آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی پوری نوع انسانیت کے لیے نہیں تھے اس وقت بھی ابھی ذرائع رسول و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکے لہذا سراق موجود ہے سورہ آل عمران میں رسول الہ بنی اسرائیل اور اس کے ہم معنی الفاظ ان میں موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہے کہ جن کی بےست پوری نوع انسانی کے لئے ہوئی اور اس کا تعلق ہے درقیقت انسان کی سائنسی اور تکنیکی ترقی سے جس کے نتیجے میں یہ بال فیل ممکن ہو گیا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی قیادت میں پوری نوع انسانی کو مجتمع کیا جا سکے گویا کہ ہوول لزی عرض سگا رسول, احو رسول احو جو میں نے ارض کیا تھا کہ اس